وما ادراکم الطارق ان نجب الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے خوب چمکتا تارا کوئی جان نہیں جس پر نگہبان نہ ہو سال من خلق من دافق يخرج من تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا جست کرتے یعنی اچھلتے ہوئے پانی سے جو نکلتا ہے پیٹ اور سینو کے بیچ سے